رحمن و رحمۃ الحمد اللہ محمد وحم محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متحمن اور باقی تمام اور سامعین سب کو شب مصنف اسلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر دو سو چالیس آٹھ ہے اور دو سو چھالیس مجموعی دروس کا نمبر ہے اور آٹھ جو ہے نماز حد رسول اللہ اور حد ام تاہرین کے سلسلے میں جو درس ہے اس میں آزاد آٹھواں درس ہے ہمارے سلسلے درس میں جو ہے اس درس نمبر دو سو اڑتالیس ابلیس عبلی آٹھ دو سو چھالیس ابلیغ آٹھ میں ہوئی دعا کی توضیع ہے کہ نماز حدِ رسول اور نماز علم تاہرین کے سجدے شکر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے جو مناجات پڑھی جاتی ہے اور انتہائی خوبصورت اور میں اسی دعا کی توجہ ہے تو دعا یہ ہے کہ سجدے شکر میں جا کر جو ہے الہ قلب محجوب و عقلی مغلوً و ہوائے و نفس معیوب و طعت قلیل و معاشیتی کثیرن لسانی مقرم بنوبی حقیف و حیلتی یا ستار یا غفار جنو یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم, يا رحیم. یا الحم الرحیم شکرن شکرن شگرا یہ دعا جو ہے سید شکر میں نماز حدِ رسول کے عمد شکر میں پڑھی جانے والی نہایت ہی جامع خوبصورت مناجات ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی بخشش اور گناہوں پر پردہ پوشی کے جھبلے فریاد کر رہے ہیں اور اپنی کوتاہم کا اقرار بھی کر رہے ہیں ہاں جی یعنی تو کل کی درس میں جو ہے یہاں تک آپ کو توجہ دیا تھا کہ وہ ہوا یہ غالب ان تک اور ابھی جو ہے وہ نفس ان سے آگے توجہ دے رہا ہوں تو درس نمبر دو سو چھیالیس پبلک آرمی نفس معاون سی معیوبن ہاں یعنی نفس اضافہ ہو یا کی طرح نفس, نفس کا جو ہے لغت میں بہت سے معنی کیا ہوئے روح روح کا معنی کیا ہے جسم عقل ذات شان حوصلہ اور خودداری ظرف شخص یہ سارے معنی کیا ہے القاموس الجدید میں اور اس کے علاوہ جو ہے ان روح نظر بد جسم بدن شخص عظمت ہمت جو ہے یہ معنی بھی کیا ہے لغت کی کتابوں میں المنجید میں جہاں تک میرے خیال ہے تو ان معنی میں سے یہاں جو ہے ذات اور شخص عقل کا معنی زیادہ مناسب ہے نفس معیوب مراد اللہ میرے ذات میرے شخص اور میرے عقل جو ہے معیوف ہے یہ معنی زیادہ مناسب ہے معیوب ان کا معنی جو ہے آبا یا ای بو ایب فیل سے اس مفحول کا سگا ہے جی تو معنی مجرس کا ایب لگانا آب یا معیوب مایوب کرا دینا مذمت کرنا ایب دار بنانا اور خود ایب ان کا معنی ایب اردو میں استعمال ہوتی ہے نقص خامی بگاڑ خرابی یہ معنی تو ایب ان کا معنی اور معیوب کا معنی کیا ہو جائے گا ایب دار نقص سے بھرپور خامی اور بگاڑ اور خرابی سے بھرپور کے معنی میں ہے تو جب یہ معنی جو ہے معیوب کا معنی ہے عیبدار نقص سے بھرپور خامی بگاڑ اور خرابی سے بھرپور تو جب ہم بولیں گے امنا جات کے طور پر وہ نفسی معیوب یعنی اے میرا اللہ اے میرے معبود میری نفس اور میری ذات اور عقل جو ہے نقص عیب نقص خامی اور خرابی سے پر ہے میرے وجود ہر قسم کی کمزوریوں سے ایبوں سے اور نقص سے خامیوں سے بھرپور ہے پر ہے ہاں اس طرح اپنی کمزوری کا احساس کرتے ہیں بندہ جو اپنے خطاؤں کا احساس کرتے ہیں اپنے کھمٹیوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتے ہیں بلائی کرنا چاہتے ہیں تو اسے اپنی گناہیں اپنی کمزوریاں اسے زیادہ نظر آتا ہے وہ اسے بڑا نظر آتا ہے اور سر وہ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے استغفار کرتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کی طرف شر کا ارادہ کرے تو اسے اپنے گناہ نظر نہیں آتا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا نیک وکار سمجھنے لگتے ہیں ہاں جی اور اسے اپنے گناہ نظر نہیں آتا ہے بلکہ اپنا آپ باقی تمام لوگوں سے اچھا نظر لانے آنے لگتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ پھر توبہ طائف استفار نہیں کرتے ہیں اور یہی اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے تو فرماتے ہیں وہ نفسی یعنی اے میرا اللہ اے میرے معبود میری نفس و میری ذات اور عقل ایپ نقس خامی اور خرابی سے پر ہے انسان اپنے اندر جو ہے اپنے گربان چاہ کے دیکھیں تو اسے اپنی کمزوریاں اللہ کی اطاعت بندگی میں اپنی کمزوریاں اسے نظر آتی ہیں ہاں کیونکہ انسان دوسروں کو تو دو دھوکہ دے سکتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں ہاں وہ اس بات کو درا کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لے کتنے خلوص کے ساتھ میں اپنی یہ چند کر نماز پڑھ سکتا ہوں میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میری نماز کے اندر جو ہے کوئی خلوص نہیں ہے آجزی نہیں ہے توجہ نہیں ہے حضور قلب نہیں ہے بلکہ جو ہے آج کے دور میں جو ہے اس مصروف دنیا میں ہاں یہ نفسا نفسی کے انسان جو ہی نماز میں داخل آتے ہیں ہوتے ہیں دنیا کی سوچیں جو ہے ہمیں گھیر لیتے ہیں اور بس نیت کر لیا سلام بھی لیا اور بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے ہاں جی سب کچھ پڑھتے بھی ہیں لیکن اس کو خیال توجہ نماز کے معنی مفہوم پر نہیں رہتا ہے تو یہ ہمارے ایپ کے لیے یہی کافی ہے اذان گرامی ہمارے ایپ کے لیے نقص کے لیے یہی کافی ہے یہ ہمارے اچھے اعمال کے حالت ہے ہاں نماز جو اور کاندین اس کے حالت یہی ہے کہ ہم بس صرف پڑھتے ہیں لیکن اس کے روح نماز کے روح جو ہے وہ ہم کو درخت نہیں کر پاتے نماز پہ نے فرمایا نماز المسلی ناز ربہ نماز گزار اللہ سے سرگوشی کرتا ہے وہ سرگوشی کی کیفیت ہمیں پیدا نہیں ہوتی ہے بلکہ جوں ہی نماز میں آ ہے دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں. ویسے دن بس دنیا میں غرق ہے ہاں پھر نماز میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے سوچیں ہمارے فکر پھر اسی دنیا کے بارے میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہمارے ایپ کے لطنا ہی کافی یہ ہمارے نیک اعمال کی حالت ہے باقی ہم دن میں کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں کتنی غبت ہوتی ہیں ہم سے ہاں کتنی کے پیٹ پیچھے برائی ہوتی ہے کتنی چکلی خوری ہوتی ہے کتنے جوھے قسم کھاتے ہیں کتنے لوگوں کے جو ہے اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتے ہیں ڈیوٹی میں کوتاہی کرتے ہیں یہ سمر ہمارے نفس کی عیب ہے کہ وہ اپنی جو ہے اپنے نفس ذات کی جو ہے وہ ذمہ داری کا محاق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ ہیں عرضی نفس معیور کا بندہ اقرار کرتے ہیں تو جو ہے یہ تمام عادی جو آپ نے اس سے پہلے پڑھ لیا کی کلمات کہ اللہ میرے دل پر جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں میرے دل جو ہے دل دماغ اقل باطن پر پردہ پڑا ہوا اور مستور اور پوشیدہ حجاب میں ہیں میرے عقل مغلوف شکست خوردہ ہے جو کہ اچھائی کتاب رہنمائی کرنے والے آخر شکس خوردہ عقل پر ہوائے نفس غالب ہے عقل مغلوف شکست خوشدہ ہے شکست خوردہ اور ہوائے نفس کہ ان نفس لامارتم سو وہ مجھ پر غالب ہے وہ مجھے برائی کی طرف ہاں جی دعوت دیتے ہیں اور میں نفس ہمارا کے ہاتھوں اسیر ہوں اس کا احساس بندے کو ہاں جی اور آخر میں ورنف سے معیوب یہ احساس ہاں جی یہ سب کیا ہیں یہ سب دعا کے کلمات اللہ کے حضور میں کمال عجیزی و انکساری ساری پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں حقیقی اولیائی الحیق کے حقیقی اولیاء جو ہے اولیاء الہی اللہ کے حضور میں اسی طرح عادضی اور انکساری سے راز و نیاز کرتے ہیں کیونکہ انسان اللہ کے حضور جتنی عادضی کرے اتنا ہی اللہ اس بندے پر خوش ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور اسے بلند درجات عطا کرتا ہے نان اللہ اللہ پیارے نبی فرمایا من تو اللہ رفا اللہ جو شغل اللہ کی رضا کے لے جتنا جھکے گا اللہ اسے اتنا ہی بلند کر دے گا بلند کر دیتا ہے بلند درجہ ادا کرتا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے ہاں جی پھلدار درخت کی شاخیں ہمیشہ نیچے جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور غیر پھلدار درخت کی شاخیں ہمیشہ اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہیں ہاں جی اور جیسے گاؤں میں جو پھلدار درخت ہیں سیب ہیں ناشپاتی ہیں ہاں جی قوبانی ہیں ان سب کی شاخیں نیچے ہیں جبکہ کہ سفیتا وغیرہ برپل چمہ سرچی ان سب کی شاخیں اوپر کو چلی جاتی ہیں تو یہ ایک مشاورت ہے تو جن میں جو حقیقی اللہ والے ہیں جو حقیقت میں اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں ہمیشہ اپنا گناہ یاد رہتا ہے اپنے نش کے اصلاح پہ وہ ہمیشہ مصروف رہتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے میں اللہ کی طرف حضور میں جٹتا ہے اس سے دعائے خیر کرتا رہتا ہے تو یہاں فرمایا کہ نفسی معیون رائے فرماتے ہیں تعاعت قلیل ہاں جی یا اللہ میری اطاعت قلیل ہے تھوڑا ہے اطاعت کا معنی طاعت یہاں اضافہ ہوا ہے تعاعت یعنی میری طاعت تعاعت کے معنی فرمان برداری تخلیق کسی کے پیرواری پیروی کے معنی ہے تعیت فلانے یعنی کی تابداری کسی کی تابیداری کرنا کسی کامردار ہونا اسی تعاطن سے المتوی المتوی یعنی واجبات اور فرائض کے علاوہ دیگر اعمال صالح اور بطور نفل ادا کرنے والا رضاکار اپنی خوشی سے نیکیان کرنے والا المنج غم یہ مانا کہ تو تاعتی خلیل یعنی میری طاعت و فرمن برداری میری رضا و رغبت سے انجام دینے والی نہلی عبادات اور میری عبادتیں خلیل ان کے لغت میں تھوڑا کم معمولی لکھا ہے یعنی اے اللہ میری وہ عبادتیں جو میں اپنے رضا و رغبت سے انجام دیتا ہوں اور تیرے رضا کے اور میری خواہ فرش عبادتیں ہوں خواہ نفلی عبادتیں ہوں جو اپنی رضا و رغبت سے انجام دیتے وہ سب اے اللہ قلی لن تھوڑے ہیں خصا میری نفلی عبادتیں جو اپنی خوشی سے تیرے رضا کے لیے انجام دے دوں وہ قلی بہت تھوڑے ہیں اے اللہ طاعت قالی یعنی اے اللہ میرے اے میرے معبود میرے اطاعت و بندگی و عبادات بہت تھوڑے اور معمولی ہیں حضان کرامی یہ میں نے سے پہلے بتایا اللہ والوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے انہیں اپنی عبادت والے کے وہ تمام راتوں کو جاگتے ہیں جن پر روزہ رکھتے ہیں اس کے باوجود انہیں اپنی بندگی اللہ کی ان بے ان نعمتوں کے بدلے میں بے نہایت رحمتوں کے بدلے میں اللہ کے لطف و کرم کے بدلے میں انہیں بہت ہی معمولی نظر آتا ہے حقیق نظر آتا ہے آگے فرماتے ہیں وہ معاشیتی کثیر ہاں جی طاعت قالی اللہ میری طاعت بندگی پر رضا و رابط سے انجام دینے والی نفلی عبادتیں تو بہت تھوڑے ہیں لیکن معاشیتی کثیرن معاشیت و احسان کے معنی ہی نافرمانی سرکشی خطہ کاری گناہ گاری حکم عدوی القامس جدید میں لکھا ہے تو کثیر ان کے معنی زیادہ اور بہت کے معنی میں ہیں تو معاشیتی کثیر ان کے معنی کیا ہوا یعنی اے میرا اللہ ہے میرے معبود میرے گناہ میری نافرمانی اور خطائیں بہت زیادہ ہیں ہاں جی کیونکہ اللہ والے جو ہے وہ اپنی اپنے ہر انسان کی گناہ بھی اپنے حساب سے ہوتی ہیں ہر انسان کی طاط بندگی بھی اپنے حساب سے ہوتی ہے ہاں جی تو اللہ والے جو ہیں اپنی ان کے لیے یہی نماز جو حضور قلب سے نہ ہو تو اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں اور بہت بڑے گناہ سمجھتے ہیں لیکن ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بس نماز آپ نے پڑھ لیا تو گویا کہ آپ کا فرض ادا ہوگیا آپ نے بڑا تیر مارا لیکن اللہ والے اپنی نماز کو اگر وہ پوری توجہ سے نہ پڑھ سکا تو اپنی اس میں تھوڑی سی بھی خلل آ جائے تو اپنے آپ کو بہت بڑا قصروار سمجھتے ہیں ہاں جی تو فرماتے ہیں وہ معاشیتی کثیر اللہ تعالیٰ قلیل میری بندگی بہت تھوڑے ہیں اور میرے گناہ بہت زیادہ ہیں ہاں جی انسان اپنے اوپر جو ہے اگر ہم روزانہ ایک دفعہ جھوٹ بولیں مہینے میں تیس جھوٹ ہو جاتا ہے روزانہ ایک دفعہ غبت کہیں مہینے میں تیس غبت ہو جاتی ہے ہاں جی مہینے میں ایک دفعہ جو ہے اللہ والی قسمیں کھائیں مہینے میں تیس لاء اللاؤ قسمیں ہو جاتی ہیں اسی طرح جو ہے روزانہ حرام کا ایک لومہ کھائیں مہینے میں تیس حرام کے لومے ہو جاتے ہیں ہاں جی روزانہ جو ہے اپنے ڈیوٹی میں ایک گھنٹہ کی کوتا ہی کریں تو مہینے میں تیس گھنٹے کی کوتاہی اس کے وقت میں ہم تنخواہیں لیتے ہیں ہاں جی وہ ہمیں مشکل میں ڈال دیتے ہیں اس طرح اگر انسان اپنی صلاح پہ آ جائیں تو اس سے اپنے گناہ نظر آتا ہے اگر ہم اصلاح کی طرف نہ جائیں تو ایک چھوٹا سا بھی نے کام کیا تو سوچتے ہیں انہیں میں نے ان بہت بڑا تیر مارا ہے آخر میں فرماتے ہیں وہ لسانی بھی ظنو زبان کے معنی میں ہے لسانی میری زبان مقرر یقر و اقرار سے اقرار کرنا تصدیق کرنا ہاں جی اقراق رجل اقرار کرنے میں تو مکر اقرار کرنے والا تصدیق کرنے والا ہاں جی القاعم جم گا تو بیس جنون ضم ان کی جمع گناہ غلطی جرمان تو معنی کیا ہوا یہ کا میرا اللہ میرے معبود میرے زبان میری گناہوں غلطیوں اور جرائم کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے یہ سب گناہ غلطی اور جرم کا جرم کر چکا ہوں ہیں جو بندہ عدالت و حاکم کے روبرو اپنے جرم کا اعتراف اور اقرار کر رہے اس کا پھر کیا حال ہوگا بس وہ سزا کا منتظر ہوگا تو بقیہ تو دی شاء اللہ کل کریں